بسم اللہ الرحمن بسرحمن الرحمہ الرحمۃ اللہ وحمۃ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے صوفیہ نباشاہ ورثہ شاہ اور باقی تمام سامعین برادران فارن سب کو محت الباع سے استعمال کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دعائ ص صوفیہ کے سلسلے میں اور مجموعی نمبر تین سو تین ابلی گیارہ ہیں تین سو تین یعنی شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے گیارہ جو ہے دعائیں صبحیہ کا درس نمبر گیارہ ہے ہاں جی تو تین سو تین ابلی گیارہ اور دعائیں صبحیہ میں جو ہے پہلا پہلی گراف میں گیارہ چیزیں اللہ تعالی سے مانگا گیا ہیں تو ان میں سے جو ہے آج جو جو جذبات کا ترجمہ کر رہا ہوں مختصر توجے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تسلحو بے ہا اس عبادت کا اور اگر آگے بھی دوسرے پر ہو سکے تو وہ تحفظ و بے عائبے اگر گنجائش نہیں ہوا تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں تو تسلح ہو بیہ دینی اللہ میرے دین کی اصلاح فرمائے یہ دعا جو ہے کریں گے اس میں تو دعا صفیہ علامیہ کا رحمت من ان کا تحدیب عقل تجم و بہ شملی تلم و بیا شاثی ترت و بحاء الفتح و بیا دینی تحفظ بہا غائب و ترف و بحا شاہد و تو ذکا عملی و تو بعید بحا وشی و تو الحمن رشد و تاشمن بحا تو ان میں سے آج کے دس میں وہ تسلح و بہہ دینی کی مختصر توضیہ لوگوں تک پہنچاتا ہوں آج میں دو تین دو قلم ایک تسلحو ہے ایک دینی ہے ایک بحاد زمین ہے تو تشلی ہو جو ہے اصفیل اسلحہ یسلو اصلاحن باب حفاظ سے فیل مظاہر معروف کا سوال مل کر غائب ہے اس کا تین حرفی صلاحی مجرا صلحہ یسلحو اسباب کرم یکرم اور صلاح یسلحو اسباب نثری انسر دونوں سے آیا ہے صلاحً اور اس کے منظر صلاحیتن کے معنی ٹھیک ہونا نیک ہونا یہ معنی ہے لیکن یہ تو سلحو یا باب سے ہیں لہذا جو ہے یہاں پر صلی میں بحث کیا ہے صلی اللہ باب سے و اصلاحہ صلی دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے درست کرنا معنی متعدد اصلاح کرنا مرمت کرنا تسیح کرنا سیدھا کرنا ٹھیک کرنا یہ سارے معنی جو ہے اصلاحہ یہ صلح کا یہ سارے معنی کیا ہے اسلحیثلا درست کرنا اصلاح کرنا مرمت کرنا تسیع کرنا سیدھا کرنا ٹھیک کرنا یہاں دعا میں درست کرنا اصلاح کرنا ٹھیک کرنا سب صحیحی ہے مناسبت رکھتے ہیں تو تس لو اللہ تو اصلاح کرے تو سیدھا کرے تو ٹھیک کرے تو درست کرے ہاں کے ضمیر آلودگ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ با کے معنی وسیلہ وسیلے کے معنی میں واسطے کے معنی میں برکت سے کے معنی میں اور ہا جو ہے اسے رحمت کی طرح پلٹتے ہے علام السل کا رحمتن اس دعا کے شروع میں اس رحمتن کی طرح پلٹتے ہے ہاں ہا ضمیر سے رحمتاً پلٹتے ہے یعنی اس رحمت کے برکت سے بیہ اور اس رحمت کے وصلے سے اور اس رحمت کے واسطے سے یہ معنی ہے باقی دینی ہاں جی حسن میں دین ہے پھر جمع یا ہے یا الق میں اور میرے اور میری کے معنی میں ہے اور دین جو ہے دین کے جمع اس کے عدین اور اس کے معنی مذہب عقیدہ پرہیزگاری عبادت جزا بدلہ یہ سارے معنی دین کے معنی کیا ہے لغت میں تو یہاں جو ہے دین بے معنی مذہب دینی میں جو ہے میرے دین کے معنی میں یہاں پر مذہب عقیدہ میرے مذہب میرا عقیدہ اور میری عبادت یہ تینوں معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں تو اس دعا کا تاج یہ ہوگا کہ اے اللہ پرور دگارہ اس رحمت کے برکت وصلے اور واسطے سے تو حنج میرے دین عقیدہ و عبادات میں اصلاح کر دے ہنج میرے عقیدہ عبادات اور دین میں اصلاح کر دے اور ان کو درست کر دے کہ اس میں کسی قسم کی خامی نہ ہو کسی قسم کی کمزوری اس میں نہ ہو کیونکہ جو ہے یہ ممکن ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں دین کے بارے میں جو ہے یا اتقادی امور میں کچھ کمزوریاں ہوں ہاں علمی کمزوری کی وجہ سے یا شکوک و شبہات ہوں یا عبادات کے اندر اخلاص وغیرہ کی کمی ہو ہاں جی اور تو ان سب کو دور کرنے کے لیے ہاں جی ان سب کے میں اصلاح کے لیے کہ آپ جو ہے ایک صحیح دین کے پیرکار ہوں اسی دین کو پیرکار جو اللہ کے پیرے نبی نے امت کو حوالہ کیا ہے اور آپ کے قائد و اعمال جو ہے وہی ہیں جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں راہنمائی فرمایا ہے ہمیں دکھایا اور آپ کے آل پاک نے اور قرآن سے ثابت ہے اس لیے سیدھے راستے پر دین اختیار کریں اور دین صحیح راختہ ہو عقیدہ ہونا ضروری ہے لیکن عقیدہ صحیح عقیدہ ہو ہاں جی سر عبادات بھی نجات کے لیے ضروری ہے عبادات صحیح عبادت ہو صالح عبادت ہو عمل صالح ہو صرف عبادت صرف کوئی بھی عقیدہ یہ تو انسان کو کوئی بھی دین تو نجات دہندہ نہیں ہے ہاں جی وہ دین ہمارا نجات دہندہ ہے جو اللہ اور رسول کے تعلیمات کے مطابق ہو وہ عقیدہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے جو اللہ و رسول کی تعالیمات کے مطابق ہو وہ اعمال ہمارے لیے نجات دہندہ ہے جو اللہ و رسول کے تعالیمات کے مطابق ہو اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے لہذا ان میں خامی کی گنجائش ہے انسان اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے لہذا جو ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے ان تمام نقائش اور کمزوروں کو دور کرنے کی دعا کرنا نہایت ضروری ہے اس دعا میں آیا اللہ وتسلی بہادینی اللہ اس رحمت کی برکت سے میرے دین میں اگر کوئی کمزوری ہے اس کے اصلاح فرما میرا خدے میں کوئی کمزوری ہے اس کے اصلاح فرما میرا اعمال و عبادات میں کوئی خامی ہے تو اس کے اصلاح فرما تاکہ جو آپ کے اعتقادات دین کے صحیح و مستند تعلیمات کی روشنی میں ہو اور عبادات بھی صحیح نہس پر ہوں اور عبادت میں کسی قسم کی بتاد وغیرہ شامل نہ ہو اور اخلاص سے بھرپور ہو تاکہ دین پر عمل پیرا ہونے کا آپ کو پورا پورا اجر اور ثواب مل سکے تو یہ جو ہے آج کے در تھوڑا سا محتصر دے رہا ہوں اور جو دوسرا دعا جو ہے دوسرا پیراگراف تھوڑا سا لمبا ہے تو دونوں اس میں نہیں آئے گا لہٰذا اسی ایک پیراگراف پہ اتفاق کر رہا ہوں تو آزین گرامی ان دعاؤں کی معنی مفہوم کو جتنا ہو سکے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں ہاں جی ہمارے ساری دعائیں ہیں ان دعاؤں کا معنی مفہوم سمجھ کر دعا کریں گے تو آپ میں مانگنے کی کیفیت آ جائے گا دعا کرنے کی کیفیت جائے گا دعا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے دعا کا کی مفہوم ہے مانگنا اللہ تعالی سے مانگنے کی کیفیت میں انسان خود کو محتاج سمجھ کر دعا کرنا ہے لہٰذا ان دعاؤں کی جتنا ہو سکے صحیح معنیٰ مفہوم سمجھ کر اللہ کے درگاہ میں دعا کریں گے تو اس دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور اس دعا کی حقیقت سے آپ کو شرفیاف کرے گا اور آپ کے سینے کو کھولے گا اور آپ کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا آخردار روز و روز مضبوط ہوگا اور دین پر سابق قدم رہنا آسانی ہوگا تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح پہچان کی اور جن کے نورانی تعلیمات کی صحیح معرفت کے ساتھ عمل کرنے کی دعاؤں کو صحیح معنی وف سمجھ کر پوری خلوص کے ساتھ جو ہے پڑھتے رہنے کے اللہ توفیق فرما آمین یا رب العالمین